ان نارو نان قومسا <مُوسَى> <مُوسَى> یہ تخویف دنیا بھی ہے اس کا رابط اس کے ساتھ ہے یہ پہلا رکوت تھا نی دی وا داد نسنا فہ و ہے کمم متانا ہو متال حیاتی دنیا اے متانا ہو مطال حیات دنیا اس کا نمونہ ہے جس کو ہم نے دنیا کے اندر کیا دیا وہ بڑا نفع دیا اس کا کیا ہے نمونہ ہے نمونہ متائے دنیا کا تئی بھی دنیا بھی ہے اور متا دنیا کا نمونہ پر میں بے شک قالوم تھا قوم سے بنی شرح سے تھا فتح کے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ان کا ابن ام تھا جی وہ ابن ام کیس کو کہتے ہیں خالہ کا بیٹا ہاں؟ کچا اچھا کا پیٹ ہے کچا جی کبھی نیند آ جاتی ہے تم لوگوں کے اس لیے ہمیں برگ افتہ کرنا پڑتا ہے اچا جی بے شکار تھا قوم موسا سے ان کا ابن ام تھا وہ بگا لئے تکبر کیا ان پہ سرکشی تھی اور تکبر کی وجہ کیا تھا وہ دنیا داری مال اس کو مال زیادہ تھا تکبر کیا ان کے اوپر کثرت مال سے وہاں تہنا ہو سبب بغاوت اور دیا ہم نے اس کو خزانوں سے اس قدر کہ تاکہ چابیاں اس کی وفاتی منت اس کے خزانے کی چابیاں لتنو البتہ بھاری ہوتی تھیں ساتھ ایک جماعت طاقتور کے اسبا کہتے ہیں تین سے لے کے دس تک تین سے لے کے دس تک اس بات یعنی ان کے خزانے کی جو چابیاں تھیں نا وہ تین سے لے کے دس تک پانچ چھ آدمی طاقتور اٹھاتے تھے اب یہاں پہ بعض لوگوں نے اسرائیلی روایات لکھ لکھی ہیں کہ اس کی چابیاں اتنی تھیں اتنی خچا اٹھاتے تھے گدھے اٹھاتے تھے وہ چابیاں تم ہاتھ میں اٹھاتے ہو یا گدھوں پہ لاتے ہو یا سر پہ اٹھاتے ہو چابی عام طور پہ ہاتھ پہ اٹھائی جاتی ہے اب ہاتھ کے اندر چابی آ جائے نا ایک کلو دو کلو چابیاں ہوں پھر بھی ہاتھ ایسے کامپتا ہے بھائی یہی سامان ہو 3 تین سے لے کے دس تک آدمی ہوں چلو پانچ آدمی سات آدمی ان کے ملازم چابی اٹھاتے تھے چابیاں لوہے کی پہلے زمان میں کیا ہوتی تھی موٹی موٹی ہوتی تھی تو آج کل بھی یہ چیز ہو سکتی ہے کوئی بھی نہیں چابی ہاتھ میں اٹھی جاتی ہے سر کے اوپر نہیں لدی جاتی اب آئی سمے نا تو جو لوگ اشکار پیش کرتے تھے وہ اتنی چادیاں گدھے اٹھاتے تھے کوئی گدے مدین ہاتھ مٹے دی, دی اچھا دیا ہم نے ان کو خزانوں سے اس کو خزانوں سے اس قدر کہ اس کی چابیاں بھاری ہو جاتی تھیں سات جماعت طاقتوار کے کہ عام طور پر اس کا من مفاقے کا چابیاں لیتے ہیں لیکن بعض حضرات اس کا منہ خزانے بھی لیتے ہیں کیا خزانہ آنکھا پھر سر پہ اٹھایا جاتا ہے از کال اللہ ہو قوم ہوں نصیحت قوم قوم نے اس کو کالا تفرا اترا نہ تکبر نہ کر بنی اسرائیل باقی مسلمان تھے نا یہ منافق تھا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اترا نے والوں کو اور طلب کر بیٹ اس چیز کے کہ دیا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے دار آخرا جو اللہ نے تجھ کو مال دیا ہے نا وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر پروردیگار نے تجھ کو کیا دیا ہے مال دیا کس کے راہ میں خرچ کر اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا تو دار آخرت مل جائے گا یہ بات ہی سمجھتے اور طلب کر بیچ اس کے کہ دیا تجھ کو اللہ تو دار آخرت اور نہ بھولا تو حصہ اپنے دنیا سے اس کا من شاہ عبد القاد رحمت اللہ, اللہ لکھتے ہیں نہ بھولا حصہ اپنے دنیا سے کہ جتنا کھانا پینا ہے ضرورت جتنا وہ بھی ہے کھا پی لے ہے تجھے کھانے پینے سے ہم نہیں روکتے لیکن زیادہ کس کا خیال کر آخرت کا یہ مانا شاہ صاحب کہتے ہیں اور نہ بھلا تو حصہ اپنا کیسے دنیا سے اور مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خود پہلے کی تشریح ہے اس کی جیسے پہلے سے دار آخرت مراد ایسے بھی کا ہے اے تلب کر بیچ اس کے کہ دیا تو اللہ نے دار آخرت اور نہ بھولا تو حصہ اپنا آخرت کا نہ بھولا تو حصہ اپنا آخرت کا دنیا سے یعنی دنیا کو آخرت کے حصے کے لیے کیا کر پکا تو پہلے کی تشریح ہو گئی لیکن میں شاہ صاحب کی بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں شاہ کو کہا دیں وہ حسن کماحسن اللہ اور احسان کر جیسے اللہ نے احسان کیا تو اس کو پیسے دی ہری ہوں اور نہ طلب کر فساد کو زمین میں بے شک اللہ نہیں پسند کرتے وہ دین کو کالا استقبال فرون فرون کو قوم نے سمجھایا لیکن سمجھایا غرور میں آ گیا وہ کیسے مارکا غرور میں آ گیا تکبر میں کہنے لگا آئے میاں تم نے مجھے مال تھوڑا دیا ہے تم نے دیا ہے مال میرا ایک ذاتی ہنر ہے ایسے میں ذاتی ہنر سے میں نے مال کمایا ہے بعض لوگ تو کہتے ہیں وہ کیمیا گھر تھا سونا بناتا تھا لیکن ٹھیک یہ ہے کہ کارون جو تھا نا یہ فرون کا ٹاؤٹ تھا فراون کی طرف سے کیا وہ ٹاؤٹ آدمی نہیں ہوتے چاپلوس ٹاؤٹ حکومت کا کام کرتے ہیں بظاہر بڑی اسرائیل کو خوش کیے رکھتا تھا کہ میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں اور حقیقت کے اندر کس کا آدمی تھا پورا کا تھا رشتیں وصور کر کے ان کے کام کراتا تھا رشوت کا بازار اس نے کر دیا وہاں سے بھی کھا تھا, وہاں سے بھی کھا دونوں طرف سے اچھا جی کہنے لگا سوائے اس نے دیا گیا ہوں میں اس مال کو بس باب ایک علم کے جو میرے پاس ہے ذاتی علم ہنر عالم یا عالم تحدید دنیاوی دنیاوی تحدید کی گئی کیا نہیں جانا اس نے کہ اللہ نے ہلاک کر دیے سے پہلے بہت سی جماعتیں جو کہ زیادہ سختیوں سے بیتوار طاقت گئے اور اب سخت بیت جتھے کے یہ تو تحدید کا تھی دی دنیاوی آگے تحدید اخروی اور نہ سوال کیے جائیں گے گناہوں کے متعلق مجرم مجرموں سے قیامت کے دن گناہوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا برائے تحقیق سوال نہیں کیا جائے گا برائے توبیق سوال کیا جائے گا. اللہ کو تحقیق کی ضرورت ہے اللہ کو پتا ہے کہ مجرمی نے یہ, یہ کام کیے ٹھیک ہے نا تو تحقیقاً سوال نہیں کریں گے اگر سوال کریں گے تو کیا اب ہو یہ کام کیوں کیا تھا کیوں کیا تھا حالانکہ اللہ کو علم ہے تحدید کے لیے ہوگا اچھا وہ جیسے پہلے پڑھ چکے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نبیوں سے پوچھیں گے قوموں سے بھی کیا پوچھیں گے ما عجبت تلمر سلی تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا تو تحدید ہے خدا کی قدرت ایک دن کارون جو ہے نا بڑے ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ جا رہا تھا کیا سواروں پہ گھوڑوں پہ لو کر جا کر ٹھاٹ باپ کھڑا جا رہا تھا تو دو قسم کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے ایک طالب دنیا دوسرا طالب جو طالب دنیا تھے نا دنیا کے لالچی وہ کہنے لگے ہے وہ ہم بھی ایسے ہوتے جیسے کون کارون ہے ٹھاٹھ باٹھ ہوتا لیکن طالبین آخرت نے کہا وہ تھوک کہ تم ہو یہ دنیا چند روزہ ہے آخرت باقی چیز ہے اس قسم کی تمنا نہ کہ نکلا اوپر قوم اپنی کے زینت من اپنے کال طالبین دنیا کی تمنا کہا ان لوگ انہیں جو ارادہ کرتے تھے دنیاوی زندگی کی کاش کے ہمارے لیے بھی ہوتا مسل اس دولت کے جو دیا گیا کاروں ان ہو وہ ہے صاحب حصے بڑے کا آئے آئے بڑے بخت والا ہے وہ کال اللہ دین اوت علم تبلیغ کاملین طالبین اکوا اور کاملی نے تبلیغ سمجھایا کہا ان لوگوں نے دیے گئے علم کو دین کی سمجھ وائنا قوم اور ناس ہو تمہارا ہلاکا تو تم کو ثواب اللہ کا بہتر ہے اس دنیا بھی مال و سے اللہ کا سواب بہتر ہے دنیا سے اس کے لیے جو ایمان لا عمل کی اچھے اور نہیں ملیں گے اس ثواب کو مگر کون صبر کرنے والے جو مستقل مزاج ہے بخش فنا بھی انجام بغاوت وہ باغی بنا موس علیہ السلام نے اس کو زکوات کے لیے کہا زکوۃ نہ دی تاوان کہا کہ زکات تاوان ہے اور موس علیہ السلام پہ توہمت لگوئی یا نہیں وہ خبیسہ اور ایسے تہمت بھی لگی تھی علیہ السلام پہ پفنا پھنسا دیا ہم نے اس کو اس کے دار کو زمین کے اندر دھنستا گیا اب بھی غیر کوتا جا رہا ہے پما کان لگوں میں آتے نفی شفاعت کاہریہ پس نہ تھی اس کی کوئی جماعت جو امداد کرتی اس کی سوائے اللہ کے اور نہ تھا خود بدلہ لینے والوں سے کسی نے نہ اس کے معبودان باطلا نے سفارش کی نہ اس کے جتھے نے لشکر وہ اصبہ لذینہ طالبین دنیا کی ندامت جو کل کو کہتے تھے کیا کہتے تھے کل کو کہ کاش کے ہمارا بھی ٹھار باٹ ہو وہ نادم ہو گئے نہیں تالبین دنیا کی ندامت اور صبح کی ان لوگوں نے جو آرزو کرتے تھے اس کے مرتبے کی کل کہتے تھے وائے کا نائے شامت ہائے افسوس ایک کا انا ہے بمانے انا کا انا بانے انا ہے میرے پاس ٹیلی فون آیا کسی مدرسے سے کہ استاد جی محتم صاحب اور مدرس جو ہیں وہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وائے کا انا کیا ترکیب ہے محتمن کچھ کرتا ہے مدرس کچھ کرتا ہے آپ فیصلہ کریں تو میں نے کہا یہ کلمہ وائے ہے نا وائے یہ کلمہ ہے تعجب کا بامانے آ جاو یا یہ کلمہ ہے تحسر کا بامانے اتحسا ہو یہ اسم فیل ہے بہ مانے یا بہ مانے اتاحسا اور کاننا حرف تشبی کا نہیں ہے کاننا بمنے اننا ہے کیا اس کا معنی گویا نہ کرو آج ہے حسرت کی بات ہے کہ بے شک اللہ فراخ کرتا ہے اس کو جس کے لیے چاہتا اپنے بندوں سے تنگ کرتا ہے اب بات یہ سمجھ لمن اللہ علیہ انزائید ہے اگر نہ احسان کرتا اللہ ہمارے اوپر تو اللہ ہمیں بھی دزا دیتا وائے کا انا وہی بات ہے شامت بے شک شان یہ ہے کہ نہیں کامیاب ہوتے کافر ایک کافرین کا لفظ جو ہے نا کافرون تو معلوم ہوتا ہے کو کافر تھا کیا کون کارون کافر تھا بظاہر دعوی اسلام کا کرتا تھا ایمان کا لیکن دل میں منافق تھا منافق کیا ہوتا ہے کافر ہوتا ہے یہ جو عام طور پہ شیر لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں نا کارو بڑا تھا ذات کا حافظ تھا وہ تورات کا واہ واہ تورات کا تورا حافظ ہاں تورات کہ حبیبہ سمجھے جی منکر ہوا زکات کا یا تو نہ ہو <تصفيق> لوگ یہ جی شیر بناتے ہیں تلک دار آخرا میرے محترم وہ چھ امار آ گئے تھے وہ کیا تھے متفرہ علیہ اب یہ چھ امر ہیں یہ کہیں متفرے ہیں ان کے اوپر تفریح ہوگی ان پہ چڑھیں گے پہلا امر کیا تھا جی ان فراؤن اللہ فل عرف فراؤ نے سرکشی کی تھی زمین میں تلک دار الخرہ بشارت بھی لکھ لو یہ امر اول پر متفرے ہے یہ امر اول پر متفرے ہے امر اول کون ان فراؤنا یہ دار آخرت ہے کرتے ہم اس کو ان لوگوں کے لیے جو نہیں ارادہ کرتے سرکشی کا وہ جیسے فراؤن نے سرکشی کی تھی نا یہ سرکشی نہیں کرتے بھی زمین کے اور نفسات کا اور اچھا نتیجہ متقین کے لیے من جا قانون مجازات جو لاتا ہے نیکی کو پاس اس کے لیے بہتر ہوگا اس سے اور جو لائے گا کس کو جی برئی کو پاس نہ بدلا دیا جائے گے وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں برے مگر نسل اس کے, کے جیسے عمل کرتے تھے بھائی نیکی کا بدلہ زیادہ ہوگا اور برائی کا بدلہ کیا ہوگا برابر ہوگا ان اللہ فراضان کل قرآن یہ تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ امر دوم پہ متافرہ ہے تسلی بھی ہے امر دوم پہ متفر ہے دوسرا عمر تھا انا رات دو ہوئے اس کے متفر ہے دیکھو یہاں بھی رد کی بات ہے بے شک جس ذات نے فرض کیا تیرے پر قرآن اربتہ لوٹائے گا تو اس کو وطن اصلی کی طرف آیا ہے وطن وطن ہوتا ہے میرے حضرت جب ہجرت کر کے گئے نا مدی تو جوفہ پہنچے کس مکان پہ جو شاہتا ہے مدینے کے جوہ وہاں حضرت پہنچے تو جبریل آ وہاں حضرت نے فرمایا کہ جبریل یہ راستہ کہاں جا رہا ہے میں تو مدینے جا رہا ہوں یہ دوسرا راستہ جبریل نے حضرت یہ مکے جاتا ہے تو آپ نے سرد آ بھائی جبریل نے کا حضرت مکہ یاد ہے وطن سیدھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ احتناظت کی اے میرا محبوب مک کے آؤ گے لوٹائیں گے اور فاتح کی حیثیت سے لوٹائیں گے کس حیثیت سے جی آہ. بے شک جس نے فرض کیا تیرے اوپر قرآن لات دماد اربدہ لوٹانے والے ہیں تو اس کو بتالی کی دراف یہ بزرگ کہتے ہیں علماء کرام کہ یہ الفاظ اگر آدمی بیت اللہ پہ لکھے نا وہ طواف کرتے ہیں بیت اللہ تو پھر اللہ تبارک کو تالا تو میرے ہاتھ سے پکڑ لیا ہاں اس نے بادشاہ میں نے نجدی سے پوچھا میں نے کہا اینا بیت ال مالا سمجھے جی اپنے اپنے ہے نا اپنا ایک جنت ال جنت المالا ایک تو جنت البقی ہے نا دوسرا جنت المالا مو اللہ نہیں مالا یہ کس کا قبرستان ہے کا مکے کا تو میں جا رہا تھا پوچھا اے نا جنت المالا کہ جنت سو سو میں نے کہا قبر المو من روزت میں ریاض الجنا بہت جواب حکم چپ جی چپ پھر خاموشی سے سمجھ گیا شاید, شاید ہلا ہلا رو ہلا رو ہنا میں آپ میدان ہیں دیکھا تو اللہ کے بندے صحابہ کرام کی قبریں ہیں نبی کریم صاحب کا خاندان ہے ہماری اماں بڑی خدیجل کوبرا اپنا خدیتا کوبرا وہاں مذخون ہے بی فاطمہ کی والدہ ہماری اماں نہیں بڑی تو کیا وہ بحث نہیں ہے آہ, جنت کہنے میں ان کو غصہ آتا تھا بہت جنت سو جنت عجیب لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کبر پہ بالکل جائیں ہی نہیں بالکل آپ ان سے پوچھو حضرت عثمان کی قبر نہیں بتائیں گے بالکل بالکل نہیں بتائیں وہاں کھڑے ہوئے ہوتے اللہ سے بندے سدھا نہیں کیا رہتا. یہ کس کے نل جی فراض والا قرآن کس کے پہ, پہ؟ ان رات دو ہو کہ یہ امرے دو پہ متفر ہے بے شک جس ذات نے فرض کیا تو اس قرآن لوٹائے گا تلاب اصلی کے ار ربی عالم من جا بل حدا. یہ امرے پنجم پہ متفر ہے ہے پانچواں امبر تھا کالا موسی ربی عالم و بیمن جا بل ہودا وہاں دیکھ لینا ربی عالم ویمن جا بل حدا. یہ بھی اس قسم کے لفظ ہیں آپ فرما دی رب میرا خوب جانتا ہے اس کو جو لاتا ہے ہدایت اور اس شاخ کو جو بیج گمراہی ظاہر کیا ہے وما کنت ترجو ان کا یہ عمر سیوم پہ متفر ہے یہ کس پہ متفر جی تیسرے عمبر پہ وہ جائے من الف علیہ السلام کو یا حضور کی رسالت کی بات ہے اور نہ تھا تو امید کرتا یہ کہ نازل کیا جائے گا طرف تیرے کتاب اللہ رحمت رب لیکن ہم نے کتاب کو نازل کیا اپنی رحمت سے یہ سمجھ گیا تو یہ کتنی پر پہ متفر ہے جی کس پہ متفرہ ہے جی ہاں سیو پہ تیسرے کے اوپر سمجھے جی وہ جائے مر سلیم فلا تک ظہیر للکافرین یہ امر چہاروں پہ متفرہ ہے چوتھا نمبر کیا تھا فلا اکوننا ظہیر الل مجرمین موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا فلاً اکونا ظہیر الل مجرمین اس متفر ہے پس نہ ہو تو اندادی کافروں کا بلا یس کا یہ فریضہ نمبر دو فلاں پوننا جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ امرت چہاروں پہ متفر ہے دوسرا فریضہ رسول بھی لکھو نہ ہو تو مددگار مجھ کافروں کا کافر. امرت چاروں پر متفرے اور کیا ہے جی ایک بلا یس کا فریدا نمبر دو اور نہ روکیں تجھ کو کافر اللہ کی ایتوں سے بعد اس کے پہ اتاری گی تیری طرف و دو رب کا فریدا نمبر تین اور پکارتا رہے دعوت دیتا رہے اپنے رب کی طرف ولا تون فریدا نمبر چار نہ ہو تو مشرقی سے ولادم اللہ یہ فریدا نمبر کتنی ہے جی پانچ اور نہ پکار تو ساتھ اللہ کے معبود اور کو لا الہ الا اللہ یہ امر ششم پر متفر ہے امر ششم دا آخر میں واہ ولہ لا اللہ اللہ ہو یہ بینی ہوئے الفاظ ہیں نہیں توی معبود مگر وہی کلو شہن حال کون. ہر چیز محل فنا ہے ہر چیز کا ہے محل فنا مگر ذات باری تالا جو ہے وہ محلے پناہ نہیں باقی ہے خاص اس کے لیے حکم ہے تکوینی تشریح اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے کس کے لیے حسابوں کی طرف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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائے کرام کے اصلاحی بیانات ڈبلو